شیر نانے ہے بابل ہائی جل سلام محمد آلے محمد موقع سلام, سلام وہ روز کے جس کا وعدہ ہے وہ روز یقیناً آئے گا انسان کا مقدر لے گا جب مور امامت چھائے گا گاجے کی سدائے جال حق اور ملتی دورہ آئے گا اس روز سے سارے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا خاصی کا علم اسٹایا ہے جو کل بھی تھا جو آج بھی ہے اور جس کا کرم کل بھی ہوگا عباس عباس عباس عباس عباس عباس سورجوں میں چاند بن کر ایک طرح زندہ رہا چادر زہرا کے سائے میں صدا پلتا رہا یہ علی ابن ابی تال کا سرمایا رہا نبو کل سوم کی بھی آنکھ کا تاریخ متے دینی زہر کے گھر کی آبرو دے ہے یہ بنی کا اور ہے درخوا لو تیرتے شبرا بہویاں یہ وہ گھر ہے طرف دیکھا ہمیں مولا ملا سر طرف مولا ہی مولا ابتدا انتہا ارد مولا ہو کے یہ غازی ہے مولا اے وفا اے خدا مولا نبی مولا علی مولا علی کی باتشاہی آسماں ہو یا زمین اے علی کس میں ہلا ہی طفاق کا جانشی سرا ہے دل نہیں ہے سرا باز نہیں کہت سبا کے ساتھ دل بولا رہا ہے کان دریا علم عباس کا کون روکے کا بھلا بڑھتا قدم عباس کا مگر شبیر کو سہنا ہے غم عباس کا ہمیں شبیری سے اپنے مشک کا چھنا تڑپنا شیر کا الوداع کہہ کر وہ گرنا شیر کا دیکھتی ہی رہ گئی رستا تھکینا شیر کا کر کے بھی لپٹائے ہو کرم للہ برحال غریبہ یا سخی آپ سے ہی لا لگائے ہیں یہ سارے آدمی سر برو ریحان کی قائم رہے گی نوکری اے تقیبات ہوائی کے باپ